ان احمد هو نصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاذكروا بالله من الشيطان القديم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبشارات من الفلاح فمن شهد منكم المسح وقام فجلس ومن كان مريضا او على سفر فعيده من ازياد من القصر والذين يطيقونه صدقه طعام مسكين فمن تتطوع خير فهو خير له وان تصوم خير لك من كنتم تعلمون صدق الله العظيم في وقت قران كريم كيوه اياه مقدسا मैंने اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازک کیا گیا اور یہ لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی یہ نشانیاں ہیں اور یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے اور جو مریض ہو جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کے روزے رکھیں جُرید وا ہو بکم اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے بلا جڑید و بکم اور تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا بول تم لدہ اور اس کی گنتی پوری کرو یعنی اس کے پورے روزے رکھو ولی فکبر اللہ اور چاہیے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی وال تشکرون شاید کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ قرآن کریم کی اس عکایت سے یہ پتا چلا کہ رمضان بڑا خیر و برکت کا مہینہ ہے یہ مہینہ خود اللہ کے بندوں کو کچھ عطا کرنے آتا ہے اور یہ اس مہینے کی خوبی اور عظمت قرآن کریم سے اس طرح سے ثابت ہو رہی ہے کہ سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں کسی مہینے کا اتنے واضح انداز اور اتنی سراہب کے ساتھ نام نہیں لیا گیا اور اس طرح سے اس کی خوبیاں بیان نہیں کی گئی چند چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن قریب میں ان کا نام لے کر راحت کی گئی ہے جس سے ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے عورتوں میں صرف حضرت مریم علیہ السلام ایسی خاتون ہیں کہ جس کا تذکرہ جن کا تذکرہ متعدد آیات میں قرآن قریب میں کیا گیا ہے اور مسلمانوں میں سے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اس کا نام لے کر کیا گیا وہ حضرت زید بن حارثہ ہیں سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام فرما قدا زعید البن حوت اور جنا کہا لکیلا یقون عالمنین اس طرح سے قرآن کریم میں ان کا نام لے کر بیان فرمایا گیا اور حضرت صحابہ میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا صحابیت کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے افطول صاحب ہی لاتحزن کہ جب وہ اپنے ساتھی یعنی حضرت ابو بکر سے یہ فرما رہے تھے کہ لا تحزن ام نبوا مانا کہ گھبراؤ نہیں غم نہیں کرو تم کسی قسم کا فکر مت کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تو اس طرح سے ان کا ذکر کیا گیا تو رمضان کا اس انداز سے قرآن کریم میں ذکر کیا جا رہا ہے جس کا مقصد اس کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے کہ رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں انزلتی ہے قرآن کہ اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے ایزا خیر و برکت کا یہ مہینہ ہے اس ماہ کا اس مقدس مہینے کا یہ نام اس لیے تجویز ہوا اس کی بہت سی وجوہات مفسرین ترین نے بیان فرمائی ہیں جن میں سے ایک وجہ تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں ننانوے نام ہیں ان سے بھی زیادہ نام ہیں تو جس طرح سے کہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اسی طرح رمضان بھی اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس لیے فرمایا کہ شاہر رمضان یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اسی لیے حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ مت کہا کرو کہ رمضان آیا رمضان گیا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ماہ رمضان آیا ماہ رمضان گیا یا شاہر رمضان آیا شاہر رمضان گیا تو مطلب یہ ہوا کہ شاہر رمضان اللہ یہ اللہ کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا تو اللہ کا مہینہ کیسے اللہ کا مہینہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں شب و روز اللہ کے کام ہوتے ہیں روزہ تراوی یہ تو ہیں ہی اللہ کے کام لیکن روزہ رکھ کر جو ملازمت کی جاتی ہے جو تجارت کی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے کام ہے جبکہ اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نوکری کی جائے اور تجارت کی جائے روزہ رکھ کر تو یہ بھی اللہ ہی کے کام بن جاتے ہیں اگر تقاضے پورے نہ کیے جائیں روزہ رکھ کر نوکری کی جا رہی ہے اور بھتے وصول کیے جائیں تو یہ اللہ کا کام نہیں ہے کیونکہ اس کا تقاضا پورا نہیں کیا روزہ رکھے ہوئے ہیں نوکری کر رہے ہیں حالت روزہ میں اور جناب رشوتیں وصول کر رہے ہیں لوگوں سے رشوتیں لے رہے ہیں تو یہ اللہ کا کام نہیں کہلائے گا کیوں کہ اللہ نے تو ایسے کام سے منع کیا تھا اور روزے میں تو اور بھی زیادہ جو ہے وہ ممنوع ہے اور بھی زیادہ جو ہے سخت آرام ہے اور حدیث شریف میں جو رشوت لینے دینے کی مذمت آئی ہے فرمایا کہ راشی اور مرتشی یہ دونوں ملعون ہیں یہ دونوں جو ہیں لانتی ہیں تو اللہ نے تو اس سے منع کیا ہے تو اگر کوئی روزہ رکھ کر یہ سب یہ, یہ سب کچھ حرکتیں کرے تو وہ اللہ کا کام نہیں بنے گا وہ اللہ کا کام نہیں ہوگا یہ نفس اور شیطان کا کام ہوگا تو اللہ کا کام اللہ کے احکام کے مطابق روزہ رکھ کر اگر کیا جائے گا تو یہ بھی اللہ ہی کا کام کہلائے گا تجارت کی جا رہی ہے سارے تقاضے پورے کیے جائیں تو یہ تجارت کرنا بھی اس وقت اور اس خاص طور پر اس روزے کی حالت میں یہ اللہ کا کام بن جائے گا تجارت ایمانداری سے کی جائے تمام احکام پورے کرتے ہوئے تجارت کی جا رہی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کا کام ہی بنے گا اور اگر ملاوٹ کی جا رہی ہے جھوٹ بول کر جو ہے فروخت کیا جا رہا ہے مال مال کسی اور ملک کا ہے میڈن جاپان لکھ دیا فلاں لکھ دیا یا کوریا کا مال بنا ہوا ہے میڈن پاکستان لکھ دیا